المتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته يلا يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه شلم ستفترق أمتي على ثلاث وسبائن فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا عليه عليه اليوم وأصحابي أو كما قال صلى الله عليه وعليه شلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے جبیل داوا سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے یہ کیسواں دور علمیہ منعقد ہونے جا رہا ہے یہ جو دور علمیہ ہے اپنے موضوع کے لحاظ سے انتہائی منفرد اور بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا وہ یہ ہے کہ یہ منہج سلف نہیں ہے اس موضوع پر دور علمیہ کرانے کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ معاشرے میں اپنے گرد و پیش دیکھیں گے جو اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ وہ منہج سلف پر ہیں یا اپنے آپ کو سلفی ہونے کا دعوی کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منہج سلف پر نہیں ہیں ان کا صرف دعویٰ ہے اور حقیقت میں سلف کے منہج اور عقیدے سے دور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے ہمیں صلب صالحین کے فہم ان کے عقیدے اور منہج کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں راستے غلط ہیں اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کی تعریف بیان کی ہے اور ان کو حقیقی مومن قرار دیا ہے لہذا ان کے منہج اور ان کے طریقے پر چل کر کے ہی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی شور توبہ کی آیت ہے اس کے اندر اللہ اقبام الشاد فرماتا ہے کہ وہ سابق اُنول مر المہاجرین اب مہاجرین اور انصار جو سبقت کر جانے والے ہیں وہ الدین طباءم اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع اور پیروی کی ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا صلاح ہے اللہ فرماتا ہے رد اللہ و اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے جو صلب صالحین صحابہ تابعین طب تابعین کے طریقے اور منحج کی پیروی کرے گا ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہی لوگ اللہ تعالی سے راضی ہونے والے وعد الحم جناط تجری تحت انہار اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس جن, جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذہن کل العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی اشاہتے کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں شلف صحالین کی اتباہ کرنے کا حکم دیا ہے تبھی جا کر کے اللہ کی مندی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا مختصر طور پر جس میں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہماری امت میں تہتر فرقے بن جائیں گے سب کے سب جہانم کے اندر جائیں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے تمہارے بھی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں تو صحابہ ہمارے لیے ایک خدبا کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا منہج ان کا فہم ہمارے لیے بےحد ضروری ہے صرف قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے عقیدے اور فہم اور ان کے منحج کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے اور لہذا سلفی وہی ہے جو صلب صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپناتا ہے سلوکیات میں بھی عبادات کے اندر بھی ایمانات، ایمانیات کے اندر بھی اور زندگی کے تمام مسائل میں جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ حقیقت میں سلفی ہے تو یہ جو دورہ میرے عزیز ساتھیوں لئی سمی منہجی سلف یہ سلف کا منہج نہیں ہے آپ کے سامنے ہمارے شیخ کچھ باتیں رکھیں گے جو سلف سالین کے منہج پر نہیں ہیں اور اگر کوئی ان کی طرف دعوت دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلفی منہاج پر نہیں ہے ان باتوں کی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وضاحت کریں گے تو اس لیے یہ دورہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے ہمارے جو مطامین بطور خاص ان کے لیے دورہ رکھا گیا ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی اور جو مطامات اور معلومات اور اس طریقے سے ہمارے جو خواتین ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں یا جو معلومات ہیں ان سب کے لیے دورہ رکھا گیا ہے تو میں مزید اور نہ کچھ کہتے ہوئے اتنا اور کہہ دینا چاہوں گا کہ یہ دورہ انشاءاللہ اثر کے بعد سے بھی شروع ہوگا اور یہ رات ساڑھے نو بجے تک دورہ چلے گا کل انشاءاللہ پھر اثر کے بعد شروع ہوگا رات کے ساڑھے نو بجے تک اور اس کے بعد پھر آنے والے ہفتے جمعہ کو بھی اثر کے بعد شروع ہوگا اور پھر رات کے ساڑھے نو بجے تک پھر آنے والے ہفتہ یعنی سنیچر کو اصر کے بعد سے لے کر کے ساڑھے بجے تک یہ دورہ چلے گا اور شیخ یہاں جبیل میں قیام فرمائیں گے اور ان کے قیام کے دور انشاءاللہ ہفتے کے درمیان والے جو ایام ہیں ان ایام میں بھی ایشا کے بعد شیخ کا درس ہوگا یعنی پیر منگل اور بدھ کو ارب یہ امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی مشہور تصنیف حدیث کے تعلق سے اس حدیث کی کتاب کی ہمارے شیخ تشریح کریں گے شرح کریں گے پیر منگل اور بدھ اس ہفتے میں اور آنے والے ہفتے میں بھی انشاءاللہ العزیز پیر منگل اور بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد یہ شیخ اس کتاب کی شرح کریں گے تو ارب ان نویہ امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کتاب ارب بڑی مشہور کتاب آپ سب لوگ جانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ شیخ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں اور شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کے جب دعویٰ سینٹر میں اس سے پہلے دو مرتبہ تشبل آ چکے ہیں اور اس سے پہلے مسائل جاہلیت کے موضوع پر شیخ نے بڑا ہی کامیاب دورہ کرایا تھا اور اس طریقے سے شیخ اللہ اب نے سمجھانے کا اتنا بہترین انداز دے رکھا ہے کہ آپ سنتے جائیں گے اور آپ کو وقت کی قلت کا احساس ہوگا کہ وہ جلدی ختم ہو گیا شیخ کو اور درد دینا چاہیے تھا شیخ کو اور وقت دینا چاہیے تھا یہ اللہ رب الامی نے بڑی عظیم نعمت اللہن آپ کو رکھی اور آپ کی زبان میں بیان میں اللہ رب الامین نے بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے اللہ بلامین شیخ فات المائے اور شیخ کے ذریعے سے اللہ رب ابرامین اپنے دین کا کام لے شیخ کے ویڈیوز اور یوٹیوب پر فیس بک کے بہت سارے دروس اور محاذرات ہیں جنہیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور استفادہ کرتے رہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا اور اس طریقے سے شیخ کا پورے ایک مہینے کا دورہ مملک سعودی عرب کا جو مملکت سعودی عرب کے مختلف جامعہ میں اور مختلف مکاتب کے اندر جا کر کے شیخ اپنا درس دے رہے ہیں اور لوگ شیخ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دلجمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ شیخ کے درس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ دورہ جیسا کہ میں نے کہا کہ لگاتار انشاءاللہ دو دن اثر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا رہے گا اور رات کے ساڑھے نو بجے تک یہ دورہ چلتا رہے گا اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اس دورے سے کما حقو اللہ ابراہین ہمیں فائدہ پہنچائے اللہ تعالی ہمارے منہج کی صلاح فرمائے صلا صحین کے منحظ اور عقیدے پر اللہامن ہمیں رکھے اور ان کے طریقے کی تباہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ابامین ہم سب کو توفیق دامین انہیں چند باتوں کے بعد بات میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کو آپ کے سامنے آگے بڑھائیں کتاب و سنت کی اور سلب صالین کے نہج اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ جو بڑا ہے قیمتی اور اہم دورہ ہے اس موضوع کی اور اس دورے کی وضاحت فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ افاط فرمائے اللہ رب برامن اللہ شیخ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور ہم سب کو صلی صالح کے نہج پر قائم رکھے امین و صلی العبینہ محمد ولا علیہ و صاحب ذاکاقب اللہ خیر وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ